خزرج کے دس میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے جبکہ نئے پانچ یہ تھے مواز بن حارث یعنی مواز بن افرا زکوان بن عبد القیس ابادہ بن سامت یزید بن سالبا عباس بن عبادہ بن نزلہ اور اوس کے دو آدمی ابو الحسم بن اتی اور اویم بن سائدہ تھے یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے عقبہ کی اس بیت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے ذنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا عجر اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیت کی بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں سیدنا دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زورارا رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے موسم حج تیرہ نبوت میں یسرف کے ستر سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیان روز یعنی بارہز ذیل کو رات کے وقت جمرائے عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے یہ کل پچہتر آدمی تھے باسٹھ خزرج کے اور گیارہ اوس کے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. ان کے جواب نے اہل یسرف کے ترجمان سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی جانے ان پر نچھاور کر دیں گے لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجیے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد دیا فرمایا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس پر اہل یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حالت میں بات گے گے اور مانو گے. تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے اس پر سیدنا دن برا بن مارور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ارض کیا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا آپ ہم سے بیت سیدنا ابو الحسن بن تی رضی اللہ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان آہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں ادھر اللہ آپ کو غلبہ آتا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں یہ سن کر آپ مسکرائے پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ صلحہ کریں گے میں بھی اس سے سلحا کروں گا ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن ابادہ بن نزلہ اور بولے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیت کر رہے ہیں میرا مطلب ہے اس بیت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا سفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے آپ نے نے اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ نے ہاتھ پھیلا دیا سب لوگ بیت کے لیے لپ کے مگر این اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زورارا روزی اللہ انہوں نے پکڑ لیا اور کہا یسرف ذرا ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں تو انہیں لے لیں اس صورت میں آپ کا عجر اللہ کے ہاں ہے اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے اللہ کی قسم نہ ہم اس بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی راجہ ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زورا رضی اللہ عنہ تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن تیان نے کی ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا براہ بن مارور نے سب سے پہلے بیت کی دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے آپ نے مسافہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اوس سے منتخب کیے گئے جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں تو یہ تھی دوسری بیت اقبا